اصل میں جب حج فرض ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی رشتے نہیں آئے جب رشتے آئیں گے تو بچیوں کی شادی کر کے جائیں, جائیں گے حج کرنے جب اس پہ حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً حج کر لے اور یہ سارے کام بعد میں بھی ہو سکتے نہیں بچوں پر گلی حج فرنا واضح مجھے دو اللہ صلی اللہ صحیح دی.